سورت البارا کی پہلی چندا آیات تھی اور اس دفعہ آخری ہے آخری رکوع پڑیں گے ان رب العالمین الحمد والسلام جوابلات رسوله علا اعوذ بالله الکریم راؤ من الشیطان الرجیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر سورت البقار کی فضیلت پھر دوہرا لی جائے جتنی دفعہ سنا جائے بہتر ہے تاکہ یاد رہے کہ جس گھر میں پڑی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور سورت البقار اور سورت آل عمران روز محشر اپنے پڑھنے والے کے لیے کون پڑھنے والا سب نہیں یت لو نہ ہو حق کا سلاو پڑھتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ رویہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقسیر ہے یق تب نو حق کا اس کے پیچھے چلتے ہیں احکامات کے جس طرح کے پیچھے چلنے کا حق ہے تو ان تلاوت کرنے والوں کے لیے جو مسداق بنے ان صورتوں میں بیان کردہ انسان کا جس کی صفتیں اللہ نے بیان کی اور اس سے مطالبہ کیا ان صفتوں کا اس کا مسداف بنے تو یہ صورتیں ان کے لیے وکالت کریں گی اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین تو قرآن کا آغاز اس صورا مبارکہ میں یعنی اس صورا کا آغاز اس بات سے ہوا جیسے آپ جانتے ہیں کہ غالی کل کتاب لا رہی وفی اس میں آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات جو ماننے سے تمام دروازے کھلیں گے کہ قرآن کے بارے میں کوئی شخص شب کو شبہ باقی نہ رہے لا الا متحر قرآن نازل ہوا جس طرح اللہ نے چاہا اور اس کو سوائے پاکیزہ کے کسی نے نہ چھوا فرشتے اسے لے کر آئے اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی پوری حفاظت کی پہنچانے تک اس قرآن کو تو اس میں شک کوئی نہیں ہے جس کے سینے میں ذرا بھی ریب ہے قرآن کے بارے میں اسے ملے گا کچھ نہیں اور ایک بہت بڑا چیلنج جو قرآن کا آج تک موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا جب تک قرآن ہے وہ ان کم تم فرمان کم تم ساد آلو فلن تفالو فتم نار اللہ عزت یہ ایک چیلنج ہے جو آج بھی موجود ہے اسی صورت البقرہ میں کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے تو جاؤ اپنے تمام گواہوں کو تمام مددگاروں کو وکیلوں کو اکٹھا کرو اور ایک صورت صرف ایک صورت بنا کر لاؤ فعلم تف آلو اگر تم ایسا نہیں کر سکے ولن تف آلو اور ہر گز, ہر گز نہ ایسا کر سکو تو پھر جان لو کہ جہنم کا اندر انسان ہے اور پتھر ہے پھر اس قرآن کے ساتھ نہ ٹکرانا برباد ہو جاؤ گے تو یہ آج بھی چیلنج ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے تاریخ انسانیت کہ نہ کوئی قرآن بنا سکا نہ کوئی بنا سکے گا قرآن بنانا در کنار ایک سورہ مبارکہ بعض مفسرین نے کہا سورہ مبارکہ اس لیے کہا کہ ایک سورہ مبارکہ ایک پورا یونٹ ہے ایک پورا بیان ہے مکمل کامل جس کے اندر ایک مرکزی حکم ہے اور اس حکم کے ساتھ باقی آیات متعلق ہیں اور یہ سورہ مبارکہ اپنا منحص المجموع ایک خاص مخوص خاص نظم اور خاص ادب اور خاص فصاحت اور خاص بلاغت اور خاص ترتیب رکھتی ہے جو کہ انسان سے ممکن نہیں ہے تو یہ قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے سینے میں چٹول کر دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں یہ یقین اس کا پختہ ہے اگر پختہ ہے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کو پختہ رکھنے کے لیے اس کی سرپرستی کرتا رہے بہت سے ایسے واقعات بہت سے ایسے خیالات بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں متزلزل ہو جاتا ہے مثلاً ڈاکٹر آفیہ صدیق کی سات سال سے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سننے سے بھی برداشت نہیں ہوتا بیان کرنے کو ہی جی نہیں چاہتا بہت دفعہ بیان کیا اس کے بعد اس کی کیا حکمت ہے یقیناً الحکیم الخبیر کے لیے حکمت سے خالی کوئی کام نہیں ہم اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمتوں کا ایمان رکھتے ہیں اور کہتے الحمد للہ عبد العالمین دعا بھی مانگتے اس کے لیے نجات کی یہ فرض ہے امید بھی رکھتے کہ اللہ جلد اس مصیبت کو ڈال دے گا مگر اس مصیبت کے بعد ہم کیا ربض الجلال بل اکرام کے اس معاملے پر کہ اللہ تبارک وطار کفار کو یہ مہلت دیے ہوئے کیا اللہ پر اعتراض کریں گے معذ اللہ اختر اللہ اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے اور قرآن ان باتوں سے بھرا ہوا ہے یہ قرآن پر یقین ہے پھر اللہ نے تین گروہ بیان کر دیے سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا اول اکم المقی فلاح پانے والے جن کا ایمان عمل کے ساتھ ہے غالقن کتاب لا بقی خدل مستفی یہ رہنما ہے صرف متقیوں کے لیے متقی کون ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے تمام مفسرین نے یہ مختصر تشریح کی اللہ کے حکموں پر ڈرے اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے باز آ جائے یعنی صرف متقی زبان سے تقوی نہیں ہوگا تقوی کا اظہار اس کے عمل سے اس کی زندگی کے ڈھانچے سے اور اس کی دنیا میں شہادت سے جو وہ جی کر دے رہا ہے وہ کمل طور پر چھن چھن کر یہ بات سامنے آتی ہو کہ اس کے سینے کے اندر لا لارئی پر ایمان ہے بدل مستقیب جیسے فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو بے رسول رسول پر ایمان اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو تمہاری طرف بھیجا یو کم کس لئی رحمتی ہی اللہ دوہرا تمہیں دے گا اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کا کس لین دو حصے دے گا اللہ کم نورن تمشون بھی اور تمہیں وہ روشنی دے دے گا جس میں تم زندگی کی گاڑی پر سفر کرو گے تمہاری گاڑی لائن پر سیدھی چلے گی تو یہ جو ہے یہ ہے حدل مستفی پھر بیان کیا کفار کا جن کے دل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے موہر یافتہ کر دیے سوا لم علیہ لا یؤمنون اللہ رب العزت ہمیں ان میں نہ کرے آمین پھر ان بدنسیبوں کا بیان کیا کہ جن کے سینے میں چراغ جلا تھا مگر پھر بجھ گیا منافقین کا بیان ایمان لائے تھے ان کے دنوں پر مور کر دی گئی اب سمجھ نہیں آتی اس میں دو قسمیں بیان کی ایک وہ منافق جو بہرے ہیں گونگے ہیں سنتے نہیں ہیں اور کبھی لوٹ نہیں سکتے ان کی جو ہے نور بصیرت بج چکا ہے دوسری وہ منافقین کی قسم ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس وقت اذا الحم میں شعی جب روشنی ہوتی ہے تھوڑی سی جی چل لیتے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر بھٹکتے ہیں ڈر ہے کہ بجلی کی کڑک آئے اور ان کی آنکھیں ان کی بصیرت ان کی عقل کو لے کر چلی جائے یہ وہ بدنصیب ہے جو ابھی بالکل راندہ درگار نہیں ہوئے جیسے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے اصحاب میں سے اصحاب سے مراد یہاں میرے زمانے کے لوگ جو میرے ساتھ مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں ان میں بارہ منافقین ہیں جن میں سے آٹھ کو یا چار کو مجھے اچھی طرح یاد نہیں آٹھ کو غالبا ایک تھوڑا لکھنے گا اور اس تھوڑے کے ساتھ اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کفایت کر جائے گا یعنی ان کا نفاق ایسا گہرا نہیں ہے کہ یہ راندہ درگاہ ہوئے ہوں بلکہ اس تھوڑے کی تکلیف سے اس پر صبر و شکر سے اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا اور چار وہ ہیں کہ جیسے اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہیں گزر سکتا یہ بھی کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے اس کے بعد اللہ رب العزت کے انسان کو اس کی تاریخ بتائی سورت البقرہ میں کہ تمہیں ہم نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا اور آدم علیہ سلاط وسلام کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے حقیقتاً یہ سجدہ اللہ کو ہوا نہ کہ آدم کو علیہ السلاط وسلام تو ایک ماں باپ کی اولاد دو اس اعتبار سے تمام دنیا کے انسان جو ہیں ان کے بھائی چارے کو اجاگر کیا اور یہ بھی بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جب ان کو پیدا کرنے والا ایک ہے تو وہی ان کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بہن بھائی کی حیثیت سے اس دنیا پر زندگی گزار سکتے تو آدم علیہ سلاط وسلام کو جب جنت سے نکال دیا دنیا پر اترنے کا ہوا کوئی نہ بھی تینہ جمیا ہدن تو حکم ہوا کہ اتر جاؤ زمین پر اگر میری طرف سے رہنمائی آئی تو اس رہنمائی کو جو شخص قبول کر لے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی اعتبار سے بھی ناکام ہوگا تو معلوم ہوا کہ نہیں چھوڑا ایسے نہیں چھوڑ دیا یہ الرحمان الرحیم رسیم اور الحکیم کی حکمت اور رحمت کے منافی کہ وہ یوں چھوڑ دے ہمان تابعہ ہدایہ پلا خوفن عالیہ بلا ہر خوف اور غزن سے بچنا ہے تو میری رہنمائی کی پیروی کرنا تو اب بنی آدم کی تقسیم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں وہ مؤمن ہیں کچھ کافر ہیں اور کچھ منافق ہیں یہ بھی کافروں کی ایک قسم ہے کچھ منافق وہ ہیں جو مکمل کافر نہیں ہوئے ابھی کبھی کبھی ان کا چمتماتا ہوا چراغ جل اٹھتا ہے اور اس میں راستہ دیکھ لیتے ہیں. یہ اگر چاہیں تو جل لوٹ سکتے اور کچھ وہ ہے جو اللہ کو اتنا ناراض کر سکے کر چکے ہیں کہ وہ لا یق جیون کبھی نہ لوٹیں گے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہماری تاریخ انسانیت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس امت کا بیان ہمارے سامنے کیا جس کو اللہ نے اس دنیا میں چن لیا تھا بنی اسرائیل ان کو فضیلت دی عالم آلامین پورے جہانوں پر ان کے اندر انبیاء مبوس کیے علیہ السلاط والسلام یعقوب علیہ السلاط والسلام کے اولاد اور ان کے اندر ایک بہت, بہت بڑا نبی و رسول موسیٰ علیہ اللاط و السلام مبوس ہوا تو موسا علی السلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ایمان کے ناطے سے وہ بیان ہوا اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورج البارا میں بیان ہوا کیونکہ اس امت سے اسی کا خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشندگوئی ہمیں اس بات سے خبردار کر چکی ہے کہ تم وہ راستہ چلو گے جو پہلے چلے یہاں تک کہ وہ اگر ایک جانور کی بل میں گھسے تم بھی گھس جاؤ گے بخاری اور مسلم کی صحیح روایات ہے پوچھا کون یہود نسارہ کا اور کون تو یہ موس علیہ سلاط وسلام کا تذکرہ زبردست تفصیل کے ساتھ اس پورا مبارکہ میں موجود ہے کہ کس طرح سے یہ قدم قدم پر ایمان کی خرابی کا اظہار اپنے اعمال سے کرتے ہیں ساری داستان ایمان کے ساتھ ہے ان عمل اعمال و اعمال کا میں مدار ایمان پر ہے نجات پر ہے ایمان خراب ہو لا ریب نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ کی پہچان حاصل نہ کرے جو اس سورہ مبارکہ میں آفاقی دلائل آفاق سے اور انفس سے دے کر اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے یاسو رب اللہ دالہ کا وہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلو کو پیدا کیا اور پھر آسمان کو تمہاری چھت زمین کو تمہارا بچھونا بنایا تو معلوم ہوا اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں کیونکہ کسی چیز کی افادیت معلوم ہو تو پھر اس کا استعمال درست ہو ہے آدمی کے گھر میں ایک دوا پڑی تھی ایک حکیم کے پاس پڑی تھی جس کی کوئی قدو قیمت نہ تھی یکم ایک بیماری لوگوں کے اندر پھیلی جو مہلت تھی اور اس نے جانے لینا شروع کیا فوراً پتہ چلا اخبار میں آیا کہ یہ دوائی جان بچانے کا باعث ہے اب اس کے گھر میں پڑی ہوئی دوائی کی قیمت سونے سے بھی بڑھ کر ہو گئی کیوں اب اس کی پہچان ہو چکی ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے وہی اللہ تبارک و مطالعہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پہچانتا ہے وہی اس کی عزت کرتا ہے اور وہی اس کی تابعہ داری کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے اور اگر نافرمانی کی تو کیا کچھ عذاب ہے جو پیش آنے والا ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل کی پہچان ناقص ہونے کی بنیاد پر جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائیاں کی وہ بیان کی کہ کس طرح سے کہا اللہ مینالہ کا حقہ نر اللہ جہرا تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اللہ کو دکھا سامنے لا کے باز اللہ استفر اللہ جس طرح تو اللہ کی بات سنتا ہے ہمیں بھی سنا تو آپ کو یاد ہے کہ پھر وہ لے کر گئے ستر سرداروں کو اور بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ مار دیے گئے محبوب علیہ صلاف السلام نے التجائے کرتے ہوئے اللہ تعالی سے ان کے لیے زندگی کی دعا کی قوم بردشتا ہوگی اور جب وہ کتاب لینے کے لیے گئے تو قوم نے بچڑا پوچھ ڈالا اور وہی کر دیا جو ان کے سینے کے اندر پیوش ہو چکا تھا پہلے سے بعشری مفی قلوب ہیم العید ان کے دلوں نے اس بچڑے کی محبت پی رکھی تھی ان کے دلوں میں یہ محبت جو ہے تیوند ہو گئی تھی بچڑے جب قوم کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہو تو اسے بہت محنت کے ساتھ توحید کو سمجھتے ہوئے ان تمام نشانات کو مٹانا پڑتا ہے جیسے کہ ہماری قوم کا حال جھنڈے کی پوجا بچھڑے کی پوجا سے کم نہیں ہے بہرحال انہوں نے بچڑا پوج ہی ڈالا اور جب موسا علیہ اللہ آئے اور غضبناک ہوئے تو تب انہیں اس بات کی سمجھ آئی پھر کیا سزا دی گئی کیا خوب کہتے ہیں ابو بصیر کرتوسی حفظ اللہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی جنم کی شاید کبھی اتنی بڑی سزا نہیں دی جتنی اللہ نے شرک کی سزا دی ان انفسکم اپنے آپ کو خود قتل کرو وہ لوگ جنہوں نے بچڑا پوجا تھا ان کی گردنوں پر ان لوگوں نے تلواریں رکھ دی جو اپنے ہی تھے اپنی قوم کے تھے اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا اب حکم تھا کہ ان کو کاٹتے چلے جاؤ سیدنا موسا علیہ سلاۃ وسلام نبی اور رسول ہونے کے ناطے انتہائی رحیم و کریم تھے اللہ کے عذاب کو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سب سے زیادہ پہچاننے والا اور جنت کی نعمتوں کا سب سے زیادہ قدردان اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے علیہ سلاق اتنا تو موسا علیہ اللہ کو گر گڑانے لگے اللہ کے سامنے زاری کرنے لگے اور موسا زاری ہی میں رہے یہاں تک کہ مالک کی رحمت جو ہے اس نے جوش مارا اندھیرا دور ہوا اور اب ستر ہزار انسان قتل ہو چکے ہیں ابو بصیر ترپوسی حفیظ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی شدید سزا دی تو یہ جرم جو ہے آج کس طرح بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے جگہ جگہ پر ہر شہر میں محلے میں قبریں بنی ہوئی ہیں ان پر غیر اللہ کی نظروں نے آز ہوتی ہے اور اس کے بعد جدید جو بت ہے جو شکل میں نظر نہیں آتے قومیت کا بت ہے وطنیت کا بت ہے یہ جھنڈے وغیرہ کا بت ہے یہ وطنیت کے ساتھ متعلق بت ہے ان بتوں کی پوجا اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ محبت اللہ کی محبت اور تعظیم کے ساتھ مشروط نہیں ہے اگر مشروط ہو کہ اس سے محبت کی جائے گی کہ اللہ کی محبت کے تقاضوں کے الٹ نہ ہو اس سے محبت کرنا اللہ کی دشمنی نہ بنتا ہو اس کی تعظیم کی جائے گی جس, جس کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی نہ بنتی ہو تو پھر تو کیا کہنے تعظیم بھی جائز ہے محبت بھی جائز ہے مگر جب ایسی محبت ہو جو اللہ کی محبت کے الٹ ہو ایسی تعظیم ہو جو اللہ تعالی کی بےعدبی بنتی ہو تو اللہ یہ شرک اکبر ہے تو اس میں بتایا کہ موسا علیہ سلاط والسلام کی قوم کو جب انہوں نے گائے ضبح کرنے کا حکم دیا تو وہ شریعت کے ساتھ کس طرح مذاق کرنے والے ہوئے کس طرح اس حکم کو لیٹ کرتے رہے اور پہلے جو سوال کیا وہ کتنا جہالت پر مبنی ہے اتد تخنا ہوا کر رہے ہو یہ نبی کو کہہ رہے انم رکم بہو بکرا وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے دبا کرو کہتے اتد تخنا ہوا ہمارے ساتھ ہاتھی کھیل کر رہے ہو پوچھتے رہے یہاں تک کہ آخر میں جا کر انہوں نے دبا کیا پھر جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو انہوں نے ہندتن کہہ دیا ہت کی جگہ خطایا معاف کرنے اور ٹوتروں کے بل گزرتے ہوئے داخل ہوئے ہر بات اولٹی کی اور پھر کتاب میں انکار کر دیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس ٹرین کے لیے میں نے نعمت تمام کی بارہ چشمے جاری کیے جبکہ یہ انکار کی وجہ سے جہاد کے صحراہ میں بڑھ رہے تھے بارہ چشمے میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان کر مزے لیے من و سلوا دیا تو یہ اس سے بھی اکتا گئے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہو گے ہمارے لیے مسور اور ہمارے لیے تھوم اور پیاز اور ککڑی یہ چیزیں دے ہم تو اکتا گئے یہ کھا کھا کر من و سلوا یہ ان کا حال تھا ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے لگے ہر کام الٹا کیا اور پھر یہ کیوں ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان خراب تھا ان کا ایمان کنہوں نے خراب کیا یا بنی اسرائیل نیا نعمتی اللہ انم تو اوفی اہدی اوفی بہد و اجا ولا فرحب اول کا به ولا تشتروب آیا <يَفَتَّقُون> آیات کو بیچتے رہے دنیا کے عبدن کے مولویوں نے انہیں مروایا ولا تل بس الحق کا بال باطل و تق حق کو باطل سے ملتبس کرتے رہے اور حق کو چھپاتے رہے حالانکہ وہ جانتے تھے زہر کہ علماء کا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنی جان کو بھول جاتے تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ علماء کا کام اناس بل باطن تو یہ ان کی کرتوتے تھیں مال کی وجہ سے ان لوگوں نے دین کو بدلا یقتبون الکتاب ابھی <بِأَيْدِيهِم> کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے سما یقوم <يَفُولُن> پھر یہ کہتے حاضہ لندّہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیا آج یہ نہیں ہوتا اپنی طرف سے قرآن کی آیات کے ساتھ اپنی تفسیر جوڑتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات سے ہمارے شرک اور بدعت پر دلیل نکلتی ہے اور سمجھتے کہ یہ آیات ان کے لیے ہیں اور وہ آیات ان کے لیے ہے مناظرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری آیات ہیں یہ ان کی آیات ہیں یہ ہماری حادث ہیں یہ ان کی ہیں یہ بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی بالکل ویسے ہو رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت البقرہ میں شریعت کے بڑے بڑے احکامات ہمیں بیان کیے اسی کے دوران اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سلیمان علیہ صلاحت والام کے دور میں کس طرح جادو پھیلا ان کے جرائم کی فہرست بیان کرتے ہوئے اور وہ جادو جب پھیلا تو کیسے پھیلا یہ ظالم نبیوں پر جھوٹ لگاتے رہے وما کافارا سلیمان ولاکن شیاتی نقاف یہ کہتے و تباؤ یتن الشیاتی جو سیاتی تلاوت کرتے تھے اس کی پیروی کی ملک سلیمان میں اور سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا یہ تو سیاتی کفر کرتے تھے کہتے ہیں یہ سارے جو میں جادو کا ٹوٹکے اور تو نے بتا رہا ہوں نا یہ سلیمان اسی طرح کرتے تھے وما کا فرق سلیمان ولاسن شیاتی نقرو نے کفر کیا تو یہ نبیوں پر جھوٹ گڑنا یہ بھی ان کا پرانا کام ہے کہ نبی نے یہ کیا تھا کہ وہ چیز لوگوں میں چل جائے اور حقیقت وہ شیطان کی راوت کرتے تھے اپنی طرف سے شیطانی ٹوٹکے اور شیطانی جادو کے طریقے آج بھی جادو پھیلا ہوا ہے امت مسلم میں اور جادو کرنے والا کبھی کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت سے باہر ہوں گے میں تو قرآن و سنت کے اندر سب کچھ کر رہا ہوں جادو سے تو جادو کا علاج بھی حلال ہے یہ تک کہا جا رہا ہے اتنا ظلم جادو سے جادو کا اگر علاج حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت جو اللہ کی بقی ہے جس میں اذکار مصنوعہ ہیں اللہ کے اپنا ہیں اللہ کی صفات ہیں اللہ سے استحانہ اللہ سے استحاضہ ہے اللہ سے مدد مانگنا ہے وہ سب معاذ اللہ اتنا کمزور ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ اب جادوگر سے جا کر علاج کروائیں گے آغن اللہ من الگا یہ جھوٹ ہے اسی طرح سے بس تباؤ ماں تتل الشیاتی یتلون میرے منہ سے یتلو ماں تتل الشیاتی آلہ مل کی وہ اس کی پیروی کرتے جو شیطان پڑتے تھے سلیمان کے ملک میں وما کافر ہے سلیمان سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو اللہ کا سچا نبی تھا علیہ بلا تو اسلام بلا چن لیکن شیطان کفر کرتے تھے حقیقت یہ, یہ اس کے پیچھے لگ گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے تالو کو حاکم اور کمانڈر مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے معلوم ہو مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اس لیے سورت البقرہ میں مسلمانوں کو شریعت بیان کرنے کے بعد مال کے خرچ کے لیے شروع میں بھی وہ مما رزق نہ اللہ کے لیے میں سے خرچ کرتے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات خرچ کرنے والوں کی فضیلت کے لیے اور بخل کرنے والوں کی نحوست کے لیے نازل کی اور بتایا کہ کس طرح ایک خرچہ ہوا سات گنا اور سات سو گنا اور کئی گنا اور اللہ تعالیٰ جتنا بڑھائے اتنا ہو جاتا ہے خرچ پر کئی ایک آیات نازل کی کیونکہ یہ مال ہے جس وقت جمع ہوتا ہے تو اس کی محبت آدمی کو پھر اس سوسائٹی میں لے جاتی ہے جس میں جا کر صحبت اسے برباد کرتی ہے اور یہی ان میں خرابی تھی کہ یہ دوست بناتے تھے حدیث صحیح میں آتا ہے کیونکہ خلیق الرحمن اچھے طالب علم تھے انہوں نے عربی علماء سے اس وقت اس حدیث کی تصحیح جو ہے وہ دریافت کی تھی کہا کہ جب لمبا واقع معاسی سی بنو اسرائیل مجھے اب تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ بنو اسرائیل آپ کو بھی یاد ہوگی کیونکہ بنو اسرائیل میں جس وقت گناہوں کا دور دورہ ہوا اللہ کی ناف فرمانی نہ فرمانی پھیلی نہ ان کے علماء نے انہیں منع کیا منع کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ آکل ماں ہوں بشاراب ماں ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے پینے لگے دوستیاں ہو گئی مال مال چل گیا اس کے بعد زاربا کلو باغ ہند اللہ نے بعض کے دل بعض پر مار کر ایک جیسے کر دی یہ ایمان ایک نعمت ہے ڈرنا چاہیے کہ چھن نہ جائے نفاذ کی بجائے آمین اور یہ لوگ تھے جنہوں نے مال کی وجہ سے لوگوں کو برباد کیا اسی لیے فرمایا کہ بہت سے یہ مولوی اور درویش لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وہ کلو نا ہم والناس لوگوں کے مال بھی کھا جاتے ہیں یہ مال تپا کر جہنم میں ان کے ماتھوں کو پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہے گا ہاضہ ماں کنک تم نے انو کم ماں کم یہ ہے جو خزانے جمع کیے تھے اپنی جانوں کے لیے اب ان کا مزہ چکو تو آدمی کو مال اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے مالی عبادت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی جہاد کا ذکر یقیناً کتاب سے بڑھ کر کیا کیونکہ کتاب کے مواقع ہر ایک کو ہر وقت حاصل نہیں ہوتے مال کے خرچ کرنے کے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے خرچ کرنے کے خواہ وہ علم ہو لوگوں کو پڑھا دے خواہ وہ جان ہو اس کے ساتھ خرچ کرے لوگوں کے کام آئے وہ بہت مواقع ہیں تو آدمی کو اللہ کے راستے میں بے لوش خرچہ مال کا اور اللہ کی نعمتوں کا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو اور نفاق سے بچا رہے تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کا نمرود سے جھگڑا بھی بیان کیا اور یہ ہمیں بتایا کہ یہ جھگڑا پرانا ہے یہ مار کا وہ ہے جو شروع میں تم نے سنا کہ ابلیس کا اور اللہ تعالی کا مقادمہ ہوا اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح بھی وہ کیفیت تھی یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا یہ اس وقت سے یہ دشمن ہے کچھ اس کی فوج ہے کچھ میرے بندے ہیں اور ابراہیم علیہ سلاط السلام سے کیسے نمرود جھگڑا پھر عزیر علیہ سلاط السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ نے سو سال کے بعد زندہ کیا ازیر علیہ سلاط والسلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ سلاط والسلام کا وہ واقعہ بیان کیا یہ دونوں نبی علیہم الصلاط اسلام مطالبہ کرتے وہ زیر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں دکھائے کہ مری ہوئی بستیاں کس طرح آباد ہوتی ہیں تباہ صدا بستیاں ابراہیم علیہ سلاط اسلام کا مطالبہ ہے کہ اللہ مجھے دکھا کہ کس طرح مردہ زندہ ہوتے معلوم ہو کہ جب مطالبہ اعتراض نہ ہو بلکہ تمنا اور خواہش ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی پکڑ نہیں کرتا جیسے ہمارا مطالبہ یہ ہو کہ اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ الصلاط والسلام کا نزول دکھا اللہ ہمیں اسلام کی حکمرانی دکھا آمین اللہ ہمیں وہ دن دکھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فاطمہ کو اور مروہ کو ان بیچاری عورتوں کو ستانے والے اگر دس لاکھ کفار ہیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کریں آمین اور انہیں چوکوں میں لٹکا تاکہ دنیا کو عبرت ہو آمین تو یہ مطالبہ جرم نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت دی جو بنی اسرائیل کو پہلے دی تھی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ مقام چھین لیا کیونکہ اللہ نے دوسرے پارے میں قبلہ کی تحویل کر دی اب قبلہ ہی بدل گیا اب یہود کو مکمل مایوسی ہو گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں ہماری موافقت نہ کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وہی نازل نہ ہوتی آپ یہود کی موافقت کو آداب میں معاملات میں پسند فرماتے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے جیسے کہ آپ بال جو ہے وہ الٹے بنایا کرتے تھے پھر آپ درمیان میں مانگ نکالنے لگ گئے معلوم ہوا کہ مانگ نکالنے کا حکم وہی کا حکم ہے اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب ان سے اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ بھی چھین لیا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں محرومیت کا اعلان سنا دیا اور اب امت مسلمہ کی باری آئی کہ وہ اپنی باری اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری میں ادا کرے اور اس کے بعد جنت کی مستحق ہو عامر تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو روزے کا حکم دیا روزے کا طریقہ سکھایا حج کا حکم دیا سورہ مبارکہ میں حج کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے مشرک عورت سے اور مشرق مرد مومن مرد کا مشرک عورت سے اور مشرک مرد سے مومن عورت کا نکاح حرام قرار دیا یعنی انسانوں کی تقسیم کا حکم دیا عقیدہ کی بنیاد پر اور آج حج میں بھی یہ حکم جو ہے اس کا پوری طرح سے جو ہے نفوذ نہیں ہے بہت ناقص قسم کا نفوذ ہے صرف ان کفار کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا جو کہ ننگے چٹھے کافر ہیں یعنی اصلی کافر یہود یہ جو نصارہ ہیں، چینی ہیں جاپانی ہے بدھ پرست ہے باقی جو کلیمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو چکے جو کلیمہ پڑھنے کے بعد صحابہ میں سے سوائے چند دیکھ کے باقی سب کو کفار کہتے قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہتے اپنے آئمہ کو معصوم کہتے اہل سنت کے بدترین دشمن ہیں اور وہ جو غیر اللہ کی پکار لگاتے اور بشتی دروازے بناتے ہیں قبروں پر وہ سب جاتے ہیں اور حج کے میدانوں میں حاضری دیتے اور اس طرح سے اللہ کے اس حکم کو پامال کیا جا رہا ہے کہ ان نمل مشرقون اے ایمان والا مشرق پلید ہیں فلاں کرب المسد الحرام باجا عام حاضہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے یہ حج کے احکامات میں سے یہ حج کی بنیاد میں سے ہے حج کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے حج کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جہاد شامل ہو جائے گا کیونکہ جب یہ شرط کرنے والوں کو شرک کی بنیاد پر روکیں گے تو وہ روکیں گے نہیں آج کے زمانے میں وہ کثیر ہیں طاقتور ہیں انہیں طاقت کی تیاری کر کے انہیں روک دینا چاہیے اگر یہ اس وقت بہت کمزور اور مجبور ہیں تو انہیں طاقت کی تیاری کرنا فرض ہے جو کہ یہ بالکل نہیں کر رہا سعودی عرب فرض ہے ان پر کہ اس کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے کہ ان کو روک سکے تاکہ بیت اللہ کی ہو صرف ایک اس عمل سے پوری دنیا کے اندر جہاد کا آغاز ہوتا ہے اور بگل بچ جاتا ہے اور پوری دنیا کے کلیمہ پڑھنے والے مشرک چر دوڑیں گے بیت اللہ کی طرف اور ہرمین کی حدود پر کہ چھین لو ان سے یہ ظالم آگئے توحید والے یہ مسلمانوں کو حاضری کرنے دیتے حقیقت ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے عظیم نقطہ ہے کہ جو اس وقت ان کو سمجھ آیا جائے اگر سعودیوں کو تو پوری دنیا میں ان کی قیادت قائم ہو سکتی ہے صرف اس حج کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم امانت انہیں اٹھوا دی ہے جس کے اندر یہ خیانت کر رہے ہیں اور یہ ایسے ایسے گندے لوگوں کو جو ہاتھوں میں امام دامن پہنے ہوئے اللہ کی سزاؤں کو وہ سزائیں کہتے ہیں جو حکومت ملتی ہے تو سب سے پہلے دو کتے دبا کر اپنی بغلوں میں یہ کہتے ہیں کہ میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں آج خلافت راشدہ کا نظام ممکن نہیں اور وہ جو آٹھ سال بیت اللہ میں گزار کر ہرمین میں واپس آتے ہیں تو سیدھے قبر پر حاضری دیتے اور شرکیاں اشار بھری چادریں چڑھاتے ہیں آج ان کو بھی حج کے میدانوں میں داخل کیا جاتا ہے عمرے کے لیے داخل کیا جاتا ہے حرمین کی حدود میں داخل کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے اس خیانت کی وجہ سے نہ ہو سکتا یہ وہی بنی اسرائیل والے کام کہ وہ بھی یہ کرتے تھے کہ اپنوں پر مدد کرتے اپنے مومن بھائیوں پر دوسروں کی کفار کی پھر جب وہ قیدی ہو جاتے تو کم اسارا جب تمہیں قیدی کی حالت میں وہ پیش کیے جاتے تو فاد تم فدیا دے کر چھڑا لیتے ہو پہلے تمہیں یہ حکم یاد نہیں تھا کہ اپنوں کو مارنا نہیں پہلے تم نے اپنوں کو مارنے کے لیے کافروں کے مددگار بننا قبول کیا کافروں کی مدد کر کے مسلمانوں کو مارا پھر جس وقت مسلمان قید میں چلے گئے اور قیدی کی حیثیت سے تمہیں درخواست کی تو تم نے فبیا دے کر چھڑا لیا آپہ بھی باد الکتابرون بھی باد کتاب کے بعض اس پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے یہ بھی صورت البقرہ میں بیان ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طلاق کے احکامات دیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سودے کے احکامات دیے سود کی حرمت نازل کی آج یہ سارے کے سارے قوانین صرف اسلامیات کے پیریڈ میں پڑھانے کے لیے ہیں اور ایمے اسلامیات ایم اے عربی پی ایچ ڈی اسلامیات پی ایچ ڈی عربی کرنے کے لیے آج ملک کے قوانین میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں اگر ہے تو جزوی طور پر بعض قوانین ذراث کے بعض نکاح کے احکامات وہ پاکستان کے قانون میں اسلام کے مطابق آفت ابنون باد کتاب اب فرون بیباد. کیا کتاب کے بعض اس پر ایمان لاتے اور بات کے ساتھ گفت کرتے فما جزا فوج امیر ان کو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں اللہ قلم فی الحال دنیا کہ دنیا کی زندگانی میں اللہ اسے رسوا کر دے و یوم قیامت یوردون عید اشد لگا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے حوالے کر دیا جائے تو اب ہم آخری آیات پڑھتے ہیں اور بس ختم کرتے ہیں سادہ انشاءاللہ شاء اللہ مفہوم پڑنے کے ساتھ ہی ختم کر لیں گے زیادہ بقلیل یوگا ل معیم اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین ہے وَإِن بِهِ اور تم اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو اللہ سب کا حساب کرے گا فیا وزیر المیہ شا سی چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہی وہ عظمیہ شاعر جسے چاہے گا عذاب دے گا وہ اللہ والا گنسیر اور اللہ ہر شے پر قادر ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس حکم کو ہمارے لیے آسان فرما دیا اور نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا تجاوزہ لی امتی اللہ نے میری امت سے تجاوز کر دیا کس کا القطا ملنیفیان جو وہ بھول کر کر لے اور جو اس سے خطا ہو جائے اور جو وہ اپنی جیوں کے ساتھ دل کے ساتھ بات کرے مالم یا عمل جب تک کہ عمل نہ کرے اس پر جو دل میں برائی سوچی ہے اور جب تک کہ زبان نہ کھولے اس برائی کے ساتھ اگر دل میں اس کے آ بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کرتا تو اس آیہ مبارکہ میں جو حکم نازل ہوا تھا جو صحابہ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بوجھل تھا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے اللہ نے اسے نرم کا بھی ہے جیسے آگے آیت آ رہی ہے ایمان لایا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا یا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے وہ ولود اور ایمان لائے اہل ایمان معلوم ہوا کہ جس طرح ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلوم ہوا کہ شریعت سے کوئی بھی شخص آزاد نہیں ہے اور خوفیہ کی یہ بات عظیم جھوٹ ہے کہ جو شخص عبادت کرتے کرتے حقیقت کو پالے اور اس مقام تک پہنچ جائے کیونکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے وہ اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو پھر اس کا مواخذہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میرے تایا ابو رضا کو یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ اب تیرا کوئی مواخذہ نہیں عمل کرتا ہے تو اپنی جان کے لیے کرتا ہے کرے نہیں کرتا تو نہ کرے اب مواخذہ نہیں معاض اللہ فر اللہ اللہ اپنے نبی کے لیے بھی ایمان کو شرط قرار دیتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے کلمات پر جیسا کہ دوسری جگہ سرک الراف نکال کلب اللہ سارے کے سارے انبیاء بالسلات و سلام سارے ایمان والے اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ایمان لاتے فرشتوں پر ایمان ہونا ضروری ہے فرشتوں پر ایمان ہمارا دل بہت بڑھاتا ہے کبھی کبھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً میں بار بار اسی بیٹی کا نام لوں گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی اکیلی ہے وہ اکیلی تو نہیں اس کے ساتھ کم از کم دو فرشتے تو ہیں اور جتنے اسے مارتے اور ستاتے ہیں امریکی خوباخا خنازیر یہ سارے کے سارے بالغ جو ہیں ان کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں تو اسلامی جماعت وہاں موجود ہے یہ میرے مالک کی حکمت کا کوئی تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ لمبا ہو گیا اللہ ہی اس کے بھید کو جانتا ہے کہ اس میں کیا خیر و خوبی ہے شاید اس امت کو جگانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی چوٹوں اور اس کی مصیبتوں میں اسے ایسا صبر دے چکا کہ تم اور میں سے کسی شخص کو بےحد کر کے اس کا گوشت کاٹتے تو اسے علم نہیں ہوتا ممکن کہ اللہ تعالیٰ نے صابرہ اس, اس کانتا اس عابدہ کے دکھ آسان کر دیے ہوں اور ایسے یہ چوٹیں گزرتی ہوں جیسے پہاڑ پر کوئی کوڑا مار دیا جائے کیا خبر کہ اس کی داخلی حالت کیا ہے جو آج تک مرتب نہ ہوئی مگر اسلامی جماعت وہاں پر بھی موجود ہے اور ان امریکیوں سے دگنی کم از کم اور اس کے علاوہ جب وہ اللہ کا نام لیتی ہے تو آسمان دنیا تک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ مجلس وہ جلسہ جس میں بیٹھنے والے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں موحد واحد ہوں اللہ کی عطاط کر رہے ہوں فرشتےوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں وہ فرشتے جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں پھرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ میں ذکر کون ہے جو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتا ہے جس طرح محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ و علی وسلم جب وہ پا لیتے ہیں ان کو تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ہلو مائی نہیں آؤ بھائی آؤ مل, مل گیا مل گیا مل گیا سب وہاں فرشتے اکٹھے ہوتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپتے اور آسمان اس دنیا تک جھانپ لیتے تو یہ عورت انشاءاللہ جب اللہ کی توحید کا ذکر کرتی ہے جب یہ قرآن پر سے نہیں گزری اس کے پاؤں میں ڈالا گیا اور کیونکہ اس نے کہا تھا میری بینائی کمزور ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا تیری بینائی چیک کرتے اس کے پاؤں میں قرآن ڈالو گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی اس پر تو اس کو احساس ہو گیا اور وہ نہیں گزری تو اس وقت کیا فرشتوں نے اسے جھانپانا ہوگا انشاءاللہ شاء آسمان دنیا تک اسے جھانپ لیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہمارا سخت امتحان ہے مسلمانوں کا اس عورت کے ذریعے وہ قطب اور اس کی کتابوں پر سب کتابیں سچی ہیں مگر مبدل اور محرف ہو چکی اب محفوظ و معمون صرف قرآن مجید ہے اور اس کی شرح محمد کی سنت صلی اللہ علیہ و وسلم وہ رسولی ہی اور اس کے تمام رسول پر ان کا ایمان ہے ہم ہر ایک رسول پر ایمان لاتے لارو فرق نہ رسولی ہم ان رسول کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے کس اعتبار سے کہ ایک رسول پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں ایک پر ایمان لانا واجب سمجھے اور ایک پر ایمان لانا نفل سمجھے نہیں ایمان لانے میں سب برابر ہے باقی فضیلتوں میں اللہ نے جو فرق رکھا ہے تو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور امام علم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سب پر فضیلت دی وقال اور وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہا ہمیشہ مالی کا سیگا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ باتیں یقین کے سیگے میں داخل ہو جائیں اور وہ کہتے بھی ہیں اور انہوں نے کہا بھی جب محمد سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم سبھی ہم نے سنا و عطا اور ہم فرما بردار ہو گئے سنتے ہی آپ کے حکموں میں ڈھل گئے وہ فرانا کا ربنا وہ الہ کل اللہ دار گزر کر دے اور تیری طرف لوٹنا معلوم ہوا کوئی کتنی بھی نیکی کرے کتنا بھی صالح ہو جائے اسے کبھی اپنی نیکی کو اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی رحمتوں کا اللہ کی اس کتاب کا جو سب سے بڑی نعمت اور اس کی شہ کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ہم توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تابے کا حق اداکاری نہیں سکتے کتنی بھی کوشش کریں اگر ہمیں ہر وقت کوشش میں لگے رہنا چاہیے لا يقلف الله نفسا الا بصاح اب اس ایت کا حکم جو ہے اللہ تعالی نے نرم کر دیا فرمایا کہ اللہ تعالی لا يقلف الله نفسا الا بصاح کسی جان کو مکلف نہیں کرتا تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے برابر جتنی وسعت ہے لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها اس جان کے لیے ما اللہ رب العزت کے راستے میں نیک اعمال کیے اور کمایا وہ علیہ مکھ اور اس پر اس کا وزر ہے اس کا بوجھ ہے جو اس نے گناہ کیے ایک تصبہ ہوتا ہے خود اپنے طور پر کوشش کر کے ایک کام کرنا تو یہاں ماں کا سبق وہ علیہ یہاں کوشش کے ساتھ ایک چیز کا حاصل کرنا ہے کیونکہ فطرت انسان کی اسلام ہے اور جب وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو فطرت کے خلاف جس طرح ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ مثال درست ہے کہ دودھ کا پینا گائے اور بھینس کا اور اس کے پشاب کا پھینک دینا یہ فطرت ہے یہ آسان کام ہے اور پیشاب کا دسائی کی طرح پینا اپنے پشاب کو صبح پیتا تھا اور دودھ کو جو ہے وہ رد کر دینا یہ فطرت کے خلاف ہے تو یقینا جو شخص نیکی کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے اور جو جرائم کرتا ہے تو وہ اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی فطرت کو لتارتا ہے ربنا لا تو آفز ان نفی اللہ ہمارا معافذہ نہ کرنا ہمیں نہ پکڑنا ان نفی اگر ہم بھول جائیں آمین اوتنا یا ہم خطا کر بیٹھے ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں معافی اور توبہ کا وقت دے دینا یہ خطا وہ بھی ہے جو لاشعوری ہو جائے اور شعوری خطا کو بھی خطا کہتے ہیں اتحادی خطا کو بھی خطا کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے دے معافی کی تو یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا کہ ہمیشہ وہ جلد رجوع کرتے سما یقوبون من قریب یہ اہل ایمان کے صفت بیان ہوئی کہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو قریب ہی جلد توبہ کرتے ربا نا بالا تحمل علیہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوانا من قبل من جو کہ بوجھ تو نے انہیں اٹھوائے جو ہم سے پہلے ہو گزرے اس کی صحیح شرح یہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کا کے دین کے ساتھ مذاق کیے جیسے کہ گائے کے ذبح کرنے پر بنو اسرائیل نے شرطیں پوچھتے چلے جاتے تھے تو گائے ذبح کرنا ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا کبھی جوان پہلے اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا کہا ایک خوبصورت سی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے اب نہ وہ بوری ہو نہ بچی ہو درمیان میں جوان ہو اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو اور بہت خوبصورت وہ رنگ ہو سب کو دیکھنے میں ایک دم نکھرتا ہوا رنگ معلوم ہو اس نے کبھی بھی زمین کو نہ جوتا ہو کئی شرطیں لگوا لی اور اپنے اوپر مشکل پیدا کر لی تو اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا کہ ہم ایسی حرکتیں کرے کہ ہمارے لیے دین جو ہے وہ مشکل بن جائے کیونکہ فماں ممباخیلا وسطنا جس نے بخل کیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے دیکھیے خرچ کا پہلے ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو گیا کہ اللہ بھی کوئی ہے معذلہ فراہ پکڑ لے گا سزا دے گا اور اس کی جدا دنیا سے کہیں بڑھ کر کوئی نسبت ہی نہیں فا اماں ممباخیلا و سگنا وہ اس کا نتیجہ یقیناً بڑھائی کو, کو جھٹلا میں بڑھائی کو جھٹلا فاسلہ نو یس اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیتے اسے برا راستہ اچھا لگتا ہے فطرت مسح ہو جاتی ہے گناہ میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں نشہ آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی فرما برداری سے بخشت ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکوں میں بیٹھ کر اس کا دل دوبنا شروع ہو جاتا ہے نیکوں میں اس کا دل گھبتا ہے اس میں عزت ہوں کہا جب ایک اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل بھج جاتے ہیں جب غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تھا اضاحب یسد شروع اتنے اتنے ان کے منہ جو ہے کھل جاتے ہیں اور بس خوشیوں کے آثار ان کے چہرے پر دیکھے جا سکتے ہیں سیون کا نام آیا سیون شریف بابا جی فلانے والے بابا جی لگڑی پنگڑی والے اسی وقت دیکھو اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے کہ کب جانا ہے اس پر اور جب اللہ کی توحید بیان کرو تو رنگ درد پڑ جاتا ہے ان کے دل بھیج جاتے یہ ان کی فطرت کے مسک ہونے کا نتیجہ ہے فرمایا ربنا ولا تحملنا ہم ملنا مالا تو قتل اللہ ہمیں وہ نہ اٹھوا دینا بوجھ اپنی امانت کا اپنے حکم کا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا مگر بطور سزا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ آسان جبکہ بندہ آسان کام نہیں کرتا مثلا لوگوں نے ہجرت نہیں کی نبی علیہ السلط والسلام کی طرف پھر بدر کے دن نکال لیے گئے اب یہ اور بڑی مصیبت اٹھوا دی گئی اب اگر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو کافر نکلنے نہیں دیتے عباس جب قیدی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ تو کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں آپ پر ایمان لا چکا ہوں مجھے تو زبردستی نکالا گیا بدر میں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے لیے کہتا ہے کہ تم پھر کیوں وہاں پڑے, پڑے, پڑے, پڑے رہے کیا اللہ کی زمین بسی نتھی فتوحاج روی تم اس میں ہجرت کیوں نہیں کر گئے یہ منحوس دن اپنے اوپر کیوں آنے دیا تم نے کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیا آج عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جواب ملتا ہے کہ اے عباس تیرا بھید اللہ کے ساتھ وہ عالم الغیبت شہادہ جانتا ہے کہ تو ایمان لا چکا ہے اگر تو لا چکا ہے تو وہ تیرہ اور اللہ کا معاملہ ہے ظاہر کے اعتبار سے تو کفار کے ساتھ نکلے اپنا بھی فدیہ دے اور فلاں کا بھی فدیہ دے کہ امیر آدمی چچا کا بھی لحاظ نہیں کیا بلائے تو ہم ملنا اس لیے کبھی کافروں کے ساتھ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ حزب الشیطان کے مددگاروں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ اور اے اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہوا اللہ ہم سے در کر ہم تیرے ساتھ حساب و کتاب میں پورے نہیں اتر سکتے مالک جس کے ساتھ مناقشہ ہوا تو قد حلق وہ ہلاک ہو گیا آشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ بس اللہ سے مناقشہ نہ مانو مانگو پھر پوچھا گیا اللہ مہاسب نے حساب یسیرہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہمارا حساب کرا خان پھر خود ہی ہم حساب کا اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں. کہا یہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت درگزر کر دے یہ ہے حساب یسیرہ کہ اللہ معاف کر دے وہ لنا اور اللہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہمیں معاف کر دے ور اور اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے آمین انت مولانا تو ہی ہے ہمارا مددگار ہم سرنا ہمیں نصرت دے دے اللہ فتح دے دے عالم قوم کا فرین قوم پر آمین یا رب العالمین